السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومالدين وأشهد الله إله للا وحده لا شريك الله له لأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه وسنة بسنته يرى يوم الدين وبعض قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقل ربي تذني علما وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين عودوا لعلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الولماء ورثة الأنبياء وإن الولماء أن الأنبياء لم يورثوا دينار الولاد الرحمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحد وافر معزز مکرم ذمہ داران جامعۃ المفلحات اور عزیز طالبات یہ آپ لوگوں سے زیادہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں جامع المفلحات اور جامعت الفلاح جو ہماری جماعت کا جماعت اہل حدیث کا بڑا عظیم ادارہ ہے اس ادارے کی زیارت کا موقع ملا اور یہ دونوں ادارے اس شہر کی ایک علامت اور ایک پہچان بن چکے ہیں اگر کوئی شہر حیدرآباد آئے اور ان دونوں جامعہ کی زیارت نہ کرے تو اس کی زیارت ناقص ہے نا مکمل ہے یہ ہماری جماعت کا قیمتی اور سرمایہ ہیں اور یہ اسلام کی قلعے ہیں ایک میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم و نسق ہے اور دوسرے میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اپنے دین کا حاصل کرنے کے لیے سلفی اور اہل حدیث ادارے کا انتخاب فرمایا بہت سارے ادارے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے فرقی بھی ہیں بہت سارے علماء بھی ہیں لیکن جو ہماری پہچان ہے شناخت ہے مسلک کہ اہل حدیث کی ہمارے علماء کی ہمارے اداروں کی وہ سب سے عظیم چیز ہے اسی قیمتی سرمایہ کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا توحید اور سنت کی سلب صالح کی عقیدے اور منحص کے مطابق آپ سب لوگ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے علم ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اضافے کی دعا سکھائی بقر رَبِّ جتنی علما کیا کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما مال میں یا کسی اور چیز میں اضافے کی دعا نہیں کی گئی علم میں اضافے کی دعا کی گئی کیونکہ علم نور ہے روشنی ہے اور علم سے انسان اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں عبادت کر سکتا ہے اسی لیے ماموخیر رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب آتا ہے باب العلم قبل القول والعمل قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا کیونکہ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے اور علم کی بنیاد پر جب انسان عبادت کرتا ہے تو سنت کے مطابق اور صحیح طریقے پر کرتا ہے اگر علم اس کے پاس نہیں ہے تقلید کی بنیاد پر لوگوں کو دیکھا دیکھی یا لوگوں سن رکھا ہے اس طریقے سے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں اخلاص بھی نہیں رہتا ہے اور وہ عمل نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق بھی نہیں ہوتا ہے تو علم بنیادی چیز ہے اسی لیے اللہ اب العالمین نے حسر آدم کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو علم سکھایا وہ علم آدم لسمہ اک دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے چیزوں کا نام یہی بہت بڑا علم ہے ہے ہمارے جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں اور ان کے کیا نام ہیں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ڈاکٹروں کو تو چیزوں کے نام یاد رکھنا یہ بھی بہت بڑا علم ہے اللہ رب العالمین نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کو فوقیت دی تو علم یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اور وہ علم جو کتاب اللہ اور سبتی رسول کا علم ہو سلف صالح کے فہم کے مطابق ہو اور بھی دینی ادارے ہیں لیکن وہاں اس منحج پر دین کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے اس لیے وہ اسلام کے قلعے نہیں بلکہ شرک اور بدعت اور سوفیت کے قلعے ہیں وہاں سے شرک و بدعت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے ہمارے جو مدارس ہیں سلفی اور اہل حدیث وہاں سے الحمدللہ توحید اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے والدین نے یا آپ لوگوں نے اس عظیم جامعہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں ہمارا جو موضوع ہے جو شیخ حسین احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے مجھے جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ حالات حاضرہ میں علماء اور طلبہ کی ذمہ داریاں یا ان کے واجبات اس موضوع پر انہوں نے مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا تھا لہذا وہ ہمارے شیخ ہیں بڑے شیخ ہیں میں ان کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا اس لیے اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی علماء اور طلبا کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یا آپ کے والدین نے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا دین کا علم حاصل کرنے میں محنت سے کام لیں اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کریں کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلیب صالحین کے فہم کے مطابق اس کو سمجھیں کیونکہ یہی دین ہے اور اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کو فہم صحابہ کے علاوہ کسی اور فہم کے مطابق سمجھتا ہے تو دین نہیں ہے وہ. وہ اس کا دین ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے وہ اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا نبی نے صحابہ کو سمجھایا صحابہ نے سمجھ کر کے اس پر عمل کیا صحابہ نے تعبین کو سکھایا تعوین نے طب صابین طب تعوین کو سکھایا ایک سلسلہ ہے ایک کڑی اور ایک چین ہے اس علم کے حاصل کرنے کی تو اصل علم وہی ہے اصل دین وہی ہے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا آج کا دین بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گیا ہے نبی کے زمانے کا جو دین تھا اسلام تھا ایک فرقے میں تھا وہ صحابہ کا فرقہ تھا جس صحابہ کی آپ نے تربیت کی اللہ نے ان کا تسکیہ فرمایا اللہ ان کے نے جنت کا وعدہ کیا وہ ایک فرقہ تھا ایک جماعت تھی آج کے دین میں آج کے دور میں دین اسلام کے بہتر اور فرقے پیدا ہو گئے ہیں اس لیے وہ فرقہ جنتی فرقہ ہے جس فرقے پر کے نقش قدم پر چلنے کی کا حکم دیا گیا کتاب اللہ اور سنت رسول میں اور جن کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وہی سنائی گئی رسولا جہنم وساط مسیرا جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ طب غیر سبیل اور جو مومنین ہیں ان کے سبیل کے علاوہ کسی اور راستے کا اتباع اور کرتا ہے اور ظاہر بات ہے سب سے پہلے مومنین صحابہ ہیں اسی لیے قرآن میں جہاں بھی مومنین مسلمین محبتین منیبین محسنین اس طرح کے جو بھی اوصافی نام آئے ہیں صفاتی نام ان تمام ناموں سے سب سے پہلے جو جماعت اس میں داخل اور شامل ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی جن کے لیے جنت کی نویز سنائی جن کے عمل میں کہیں کوتاہی اور کمی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی کی ان کی اصلاح فرمائی جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا جن کی طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیا فعد آمنطل آمن تم بھی فقد اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لائیں تو طریقے جی سے تم لائے اور صحاب کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے فقدی دتو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہدایت مضمر ہے صاب کریم کے صاب کرام کے راستے کو اپنانے میں صاب کرام کا راستہ جنت کا راستہ ایک ہی راستہ جنت لے جاتا ہے باقی اور جو راستے ہیں جنت کو نہیں پہنچاتے ہیں امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ جو راستہ ہے سیدھا درمیان میں یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جو دائیں اور بائیں لکیریں یہ سب پگڈنڈیاں ہیں یہ ٹیڑے میرے راستے ہیں یہ یہ سب راستے جہنم کی طرف لے جانے والے اور ان کے ہر راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے لہذا ایک ہی راستہ ہے جنت تک جانے کہ کئی راستے نہیں ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو مکہ جانا ہے یا آپ کو بمبئی جانا ہے تو اس کے بہت سارے راستے ہیں دنیا میں کسی شہر میں جانے کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے بس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے وہ صحابہ کا راستہ ہے سلب صارح کا راستہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے لوگ ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا سب سے زیادہ جس شریعت کے اندر اختلاف ہوا وہ ہمارے نبی کی شریعت ہے یہودیوں کے یہاں اکہتر فرقے بنے بس نصارہ کے ہاں بہتر اور اس اسلام کے اندر تہتر فرقے شریعت کے اندر یہ اختلافات کونی ہیں ہو کر کے رہیں گے اختلافات مضموم ہیں اس یہ مطلوب نہیں کہ اختلاف ہو لیکن یہ کونی چیزیں ہیں جیسے دنیا کے اندر جہاں توحید ہے وہیں کفر بھی ہے جہاں اسلام ہے وہیں دیگر دینے بھی ہیں ادیان بھی ہیں وہی شرک ہے وہیں ایمان ہے جہاں فرشتے ہیں وہی ابلیس بھی ہے جہاں اہل ایمان ہے اہل کفر بھی ہیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے یہ تمام مختلف اجداد کی چیزیں اللہ رب العالمی نے دنیا کے اندر بنائی ہی ہیں یہ سب دنیا سے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ رب پرامین کفر نہیں چاہتا ہے لیکن کفر دنیا کے اندر موجود ہے اور موجود رہے گا شرک موجود ہے شرک موجود رہے گا اللہ تعالی نہیں چاہتا ہے لیکن شرح لیکن کونن کائنات کے اعتبار سے نظام کے اعتبار سے ان چیزوں کا وجود رہے گا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو یہ اس کے اندر تہتر فرقے ہو گئے ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا کچھ لوگ فرقے کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرقہ مت کو فرقہ مت کو نہیں ہیں فرقہ ہم نبی نے فرقہ کہا بھائی نبی صادقے مصدوق ہے نبی من اللہ کی طرف سے آپ پاک کے اوپر وہی آتی ہے آپ نے فرقہ قرار دیا ہے صحابہ کو کہ 73 فرقوں میں ہو جائیں گے ایک ہی فرقہ جنت کے در جائے گا لہذا لفظ فرقہ یہ کوئی نہ مقدس لفظ ہے نہ کوئی مضموم لفظ ہے کسی بھی فرقے کو مقدس اس فرقے کا عقیدہ بناتا ہے اس کا فرقے کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے سلف صارح کے مطابق ہے اور اگر صلب صلیم کے فہم اور عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو فرقہ مقدس نہیں ہو سکتا وہ مضمون ہے وہ قابل مذمت ہے وہ جہنم میں جانے والے فرقے ہیں وہ تو اللہ نے فرمایا کہ کے رسول وہ سبیر مومن مومن کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی تباہ کرتا ہے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیتا ہے ان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے نو اللہ ما تولا تو جہاں چاہے تھا اس کو ہم پھیرتے رہتے ہیں وہ نسل جہنم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے وساعت مسیرہ اور جہنم بہت پورا ٹھکانا ہے لہذا نبی کے راستے کی صحابہ کے راستے کی پیر کو چھوڑ دینا یہ جنت کے راستے کو چھوڑ دینا تو صحابہ اور جو ہمارے سبب صالحین ہیں ان کے نقش قدم اور ان کے فہم کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے اور الحمدللہ للہ آپ ایسے ادارے میں ہیں جہاں پر اسی کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے آپ آج طالبات ہیں کل معلمات ہوگی اور اس کے بعد پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر آئے گی ایک بچی کی تعلیم اور تربیت میں پورے خاندان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بچی ایک عورت کا گود ایک ماں کا گود جیسا کہ کہا جاتا ہے بچی کا پہلا اسکول پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچے باپ کے علاوہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں باپ تو پیسہ کمانے میں دنیا کے اندر مصروف رہتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے تجارت میں اور اپنے زندگی کا اکثر وقت باہر گزارتا ہے عورت گھر میں رہتی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اس لیے اگر عورت کی صلاح ہو جائے تو پورے خاندان کی صلاح ہو جاتی پورے کنبے کی صلاح ہوتی ہے اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری مرد کے مقابلے میں زیادہ یہ بات یاد رکھ لیجیے ایک مرد باہر اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے لیکن آپ لوگوں کا آنے والی زندگی میں اکثر وقت آپ کا آپ کے گھر کے اندر گزرے گا لہذا آنے والی نصر کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے اگر آپ صحیح ہیں اور آپ سلب صالح کے عقیدے اور فہم کے مطابق توحید اور سنت آپ نے سیکھ لیا سمجھ لیا ہے تو آپ اپنی اولاد کے بچوں کی پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کرے گی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے پورا خاندان نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر اصلاح آئی مملک سعودی عرب کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا مملک سعودی عرب آج ایک پہچان بنا ہوا ہے ہر زمانے میں سلف کی کچھ علامتیں ہوتی تھی کہ کون سلف کے عقیدے پر ہے کون سلف کے عقیدے اور منحج پر نہیں ہے ہر زمانے کے لحاظ سے اس کے اندر کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے اس لیے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر موزے پر مساح کرنے کے مسئلے کو بیان کیا گیا کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے درمیان اور جو روافظ ہیں ان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے خطے امتیاز ہے وہ جو روافظ ہیں وہ موزوں پر مسے نہیں کرتے پاؤں پر مسے کرتے ہیں آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا انہوں نہیں دیکھا ہوگا وہ لوگ موزوں پر مسے کرنے کے قائل نہیں ہیں وہ پاؤں پر مسے کرتے ہیں روافظ شیعہ جنہیں کہا جاتا ہے حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہیں وہ روافظ ہیں اور اگر شیعہ تو شیعت الشیتان ہیں وہ شیطان کی مددگار ہیں اللہ کے صحابہ کی مددگار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ صحابہ کو گالیاں صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں صحابہ پر لان و کرتے ہیں صحابہ کو جہنوی کہتے ہیں لہذا وہ صحابہ کے دین کی مددگار کیسے ہو سکتے جس دین کی نثر و اشاعت اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے کی انہیں صحابہ کی تکفیر کر کے انہیں صحابہ کو گالی گلوچ دے کر کے انہیں صحابہ پر لان و کر کے وہ لوگ دین کے کی مددگار کیسے ہو سکتے نہیں ہو سکتے جس دین کو اللہ رب العمی نے صحابہ کے ذریعے دنیا کے اندر غالب کیا یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کے راستے پر کیسے ہو سکتے یہ لوگ تو کبھی یہ جو مسئلہ تھا کہ پاؤں پر پوزے پر مسے کرنا یہ ان کے یہاں نہیں ہے مودے اور مسئلہ کرنا تو ایک طریقے سے ہمارے ان کے درمیان بڑا اختلاح فرق پیدا ہوا اور بھی بہت سارے ان کا دین ہی الگ ہے میں تو یہاں کہتا ہوں ان کا دین ہی الگ ہے ہمارے دین سے جو اللہ نے بھیجا پنوی کو شریعت دی وہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے ان کے عقائد ان کا مناج ان کا طور طریقہ ان کے بات ساری چیزیں بہر کہنے کا مقصد یہ کہ ہر زمانے میں علامات بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے دور میں سعودی عرب سے محبت کرنا سلفیت کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے اگر کوئی آدمی سعودی عرب کے خلاف ہے یا سعودی عرب کو گالی دیتا ہے یا ان پر لانو تان کرتا سمجھ جائے کہ اس کے, مناج کے اندر گڑبڑی ضرور ہے کچھ بھی اپنے آپ کو کہے وہ اگر اسے خامی نظر آتی ہے اس کے پاس صلاحیت استطاعت ہے تو حکمرانوں کو خطاب کرے حکمرانوں کے پاس لیٹر لکھے لیکن ان کے خلاف اخبار میں نکلا سوشل میڈیا اور فیس بک پر لکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے مناج کے اندر خلل ہے وہ سلفی مناج پر نہیں ہے واحد حکومت ہے یہ جو آج سلفی اصولوں پر قائم ہے اور معصیت یا نافرمانیاں یا غلطیاں اور گناہ کیا صرف حکومتیں کرتی ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں کیا ہم سب فرشتے ہیں یا ہمارا خاندان پورا فرشتہ ہے ہمارے یہاں خامیاں نہیں ہیں حکومتوں کی خامیاں تو ہم سب کو نظر آتی ہیں لیکن انسان اپنی خامی نظر نہیں آتی ہے اپنے خاندان کی خامیوں سے نظر نہیں آتی حکومت کی خامی نظر آتی ہے اپنے خامی کو دور نہیں کر سکتا وہ حکومت کی خامیوں کو دور کرنے کا خواب دیکھتا ہے وہ ان کے خلاف لکھتا ہے اور اس آدمی کے خلاف اگر لکھ دیا جائے جس کے اندر ہزاروں خامیاں موجود تل اٹھائے گا غصہ ہو جائے گا اور حکومت کے خلاف لکھتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور اس کے خلاف لکھ کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے اور کہتا میں نے تو حق ادا کر دیا حق نہیں ہے یہ سب خوارج کی پہچان ہے یہ یہ خارجیت کی پہچان ہے یہ جو صحیح معنوں میں سلفی ہوتا ہے متوز سنت ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ حکمرانوں کو نصیحت کرتا ہے وہ الل اعلان نہیں کرتا ہے الل اعلان نصیحت نہیں فضیت ہوتی ہے یہ ان کی رسوائی ہوتی ہے ہمارے اندر بہت ساری خامیاں بہت گنگار ہیں اگر ہمارے گناہوں کو رول پر بیان کرے گا کوئی تو ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی انسان نہیں برداشت کرے گا لیکن ان کی خامیوں کو روڈوں پر بیان کیا جاتا ہے ممبروں پر خطبے دیے جاتے ہیں اسٹیجوں پر بیان کیا جاتا ہے یہ سرفی بناج نہیں ہے یہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے ان خامیوں سے ہم پخت رکھتے ہیں ان خامیوں کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ جب تک انسان خامی کو بھی غلط نہیں سمجھے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے ہم اسے غلط سمجھتے ہیں ہم اسے برا سمجھتے ہیں لیکن اس کے خلاف ہم کوئی مہم نہیں چلاتے اس کے خلاف ہم سوشل میڈیا پر فیس بک پر نہیں لکھتے کیونکہ ان کے کی خلاف لکھنا یہ بادشاہ کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو اور اس کے روبے دبے دب دب کو کم کرنے والی چیز ہوتی ہے اس لیے ایسا کرنا یہ سلب سالین کا عقیدہ بنا ج نہیں رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ممرتیں سعودی عرب جو وجود میں آئی ہے اتنی بڑی عظیم سلطنت توحید اور سنت پر قائم جہاں اسلامی حدود کا نفاذ ہے شریعت کا نفاذ ہے دعوتی مراکز قائم ہیں الحمدللہ للہ الحمد جہاں پر علما کی قدر ہے اور حرمین شریفین کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اور حرمین شریف شریفین کی توسیع میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ پوری تاریخ میں ایسا کارنامہ بہترین صدیوں کے بعد نہیں ملتا ہے اتنا زیادہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے حاجیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں اکثر مساجد کی تعمیر میں مدارس کی تعمیر میں یا اس طریقے سے اور دیگر ملکوں کے اندر مسلمانوں کی امداد کے لیے جس قدر انہوں نے خدمت کی تعاون پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے نہیں مل سکتی اس کی مثال کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومت کے بننے کا ذریعہ کون بنا ہے ایک خاتون بنی ہے ایک عورت بنی اس بڑی حکومت کا ذریعہ اور سبب اللہ کے فضل کے بعد اس لیے آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ تربیت اجیال کی اور آنے والی نسلوں کی آپ کی تربیت کرنے والی جب محمد رحمت اللہ علیہ گئے اور ان کو وہاں سے درعیا سے یہ کیا نام ہے وائنا سے ان کو نکال دیا گیا توحید اور سنت کی دعوت کے جرم میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تو وہ پہنچے در درعیا میں محمد بن سعود کی حکومت تھی محمد بن سعود کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا جوہرہ رحمت اللہ علیہ وہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے ایک عظیم مجدد گزرے ہیں ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت ان تک پہنچ چکی تھی اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر کے انہوں نے توحید اور سنت کو گلے لگا لیا تھا اور ان کے بہت سارے شاگرد درعیا کے اندر پیدا ہو گئے تھے کیونکہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے ہرملا اور وائنا کے اندر گزارا اور جب ایک عورت وہاں پر آئی جسے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا اور اس عورت پر باقاعدہ انہوں نے حد نافذ کیا تھا ہرا کے اندر, اندر اور وہاں عثمان پر معمر کی حکومت تھی اور وہی معاملہ وہی سچویشن وہی منظرنامہ جو نبی کے زمانے میں غام دیا عورت کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ایک عورت آتی ہے اور برملا اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے گنا سردر ہو گیا محمد عبداللہ رحمت اللہ کوئی سارے سوالات کیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کیے تھے جب اس نے اقرار کر لیا اعتراف کر لیا اور یہ پورا ان کو معلوم ہو گیا کہ عورت کو نہ کوئی یعنی عقل کے اندر کمی ہے نہ اور کوئی چیز نہ کوئی دباؤ ہے اس عورت کو رجم کر دیا گیا اور اس عورت کو رضم کرنے والوں میں سب سے پہلا پتھر جس نے پھینکا تھا وہ عثمان بن معامر تھا جو اس ملک کا اس علاقے کا سربراہ تھا کیونکہ یہ کام سربراہوں کا ہے حدود کی تنفیز یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ ہم کوئی تنظیم بنا لیں اور اس تنظیم کے امیر ہو جائیں اور امیر ہونے کے بعد ہم اسلامی حدود کو نافذ کریں یہ حرام ایسا کرنا اسلامی حدود شرعی حدود کا نفاذ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں سب کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں اب آپ لوگ اس جگہ ہیں اگر مان لیجیے لائٹ اگر خراب ہوتی ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں لائٹ بنانا یہ طلبا طالبات کی طلبہ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے لیے باغا الیکٹریشین ہوں گے وہ آ کر کے اس کو بنائیں گے یا مان لیجیے آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ جا کر کمپیوٹر کی صلاح کریں گے کمپیوٹر بنانے کے لیے لوگ موجود ہوں گے وہ جا کر کے ریپیئر کریں گے اور اس کو درست کریں گے ہر ایک کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں ہماری ذمہ داریاں لوگوں کو نصیحت کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے حدود کو نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے حکمہ اور جو سلاطین ہیں جو بادشاہ ان کی ذمہ داری اگر وہ نافذ کرتا الحمد للہ الحمد اگر نہیں نافذ کرتا ہے تو بھی ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا ہم سے اپ, اپنے خان ہمارے اپنے اہل ویال کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمارے اولاد کے بارے ہمارے بچوں کے بارے ہمارے ہماری بیوی کے بارے میں ہمارے جو ماتا مات تو ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حدود کا نافذ کیوں نہیں کیا گیا فلاں آدمی کے اوپر اس نے شراب پی لی تھی یہ ملک کا جو حکمران اس سے سوال کیا جائے گا جیسے آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں یا کسی کمپنی میں رہتے ہیں اور وہاں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ جس ادارے سے متعلق ہوتی ہے اس ادارے کے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے اس ادارے سے غیر متعلقہ افراد سے سوال نہیں کیا جاتا ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے ہم سے آپ سے سوال نہیں ہوگا اسی لیے محمد عبد الحمر رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ عثمان بن عامر کے ہاتھ پر قید کیا تھا اور جب ان کے پاس یہ چیز آئی تو عثمان بن معامر جا کر کے بتایا کہ اسلام کے اندر اس کی صدا یہ ہے عثمان بن عامر ان کی دعوت سے بہت متاثر تھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اسلام کا حکم ہے ہم اس کو نافذ کریں گے سب سے پہلا پتھر اسی نے پھینکا تھا اور اس کے بعد اس عورت کو رجم کر دیا گیا رجم کر دینے کے بعد آسا کا ایک علاقہ ہے وہاں جو حکمرہ تھا وہ بڑا تھا اور اس طریقے سے وہ اور جو ترکیہ کی حکومت تھی اس کی طرف سے سمجھ وہ وہاں پر گرچہ مکمل طور پر مقرر نہیں تھا لیکن یہ کہ ٹیکس وغیرہ ان لوگوں کو دیا کرتا تھا اب اوپر سے آرڈر آر آر آ گیا کہ ایک متوعہ جو تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے اس کو تم وہاں سے نکال دو تو جو آسا کی حکومت تھی وہ بڑی حکومت تھی اس نے حرملہ کو خط لکھا کہ بھئی یہ جو متوعہ تمہارے یہاں ہے اس کو نکال دو اسی لیے آج سعودی عرب کے اندر جو نیک لوگ ہیں دیندار ہیں علماء ان کو متوعہ کہا جاتا وہیں سے اصلاح شروع ہوئی ہے اس سے پہلے متوعہ کی سلا نہیں تھی وہاں پر اس نے کہا جو متوا آیا ہوا ہے مولوی اس کو وہاں سے نکال دو کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی وہ دعوت اگر بہت پھیلے گی تو پھر ہمارا علاقہ سب ان کے ماتا ہو جائے گا ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اب وہ ووٹے گیا بیچارہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو اس نے محمد محد اللہ اور رحمۃ اللہ کو وہاں سے نکال دیا سخت دھوپ کے اندر نکالا سخت دھوپ کے اندر اور ایک آدمی کو بھی پیچھے لگا دیا قتل کرنے کے لیے لیکن اللہ رب العالمین ان کی جان بچائی محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اور وہ قتل نہیں کر پایا محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ درعیا پہنچتے ہیں تو ریاض کے پاس ہے وہاں پہنچتے وہاں محمد بن سعود کی حکومت تھی ان کی جو اہلیات ہیں جن کا نام تھا جوہرا وہ پہلے ہی سے رحم کی دعوت کو خبول کر چکی تھی تو توحید و سنت کو انہوں نے کلی لگا لیا تھا جب وہاں پہنچتے ہیں ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا عبداللہ سوہیلل جا کر کے وہاں پر رکے اور ٹھہرے جب ان کو اطلاع ملی کہ محمد عبقری اور عظیم شخصیت یہاں پر آئے ہوئی ہے رات میں جب ان کے شوہر جو اس ملک کے علاقے کے حکمرات تھے جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بڑے ہمارے لیے شہادت کی بات ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایک عالم دین آئے ہوئی ہیں جن کا نام یہ ہے اور میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ ان کو یہاں بلانے کے بجائے آپ خود جا کر کے ان سے ملاقات کیجئے یہ ہے علم کی قدر اور علم کا مقام مرتبہ کہا کہ آپ بادشاہ ضرور ہیں وہ علم کے بادشاہ ہیں وہ آپ ان کو اپنے پاس نہ بلائیے آپ خود ان کے پاس چل کر کے جائیے محمد نبول رحمت اللہ علیہ کے پاس اور وہ فلاں ایک آدمی ہے. ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کے طور پر ہمارے پاس بھیجا ہے محمد بن عبد محمد بن سعود رحمتہ اللہ علیہ صبح ہوتی ہے لشکر لے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو محمد الحاف رحمتہ اللہ ان کو نصیحت کی ان کو سمجھایا آج لوگ کہتے ہیں کہ سلفی لوگ بادشاہوں کو نصیحت نہیں کرتے سب جھوٹی باتیں ہیں یہ جو میڈیا بھی آتا ہے نا یہ سب دشمنوں کا میڈیا ہے تحریکی اور اخوانی اور خارجی فکر رکھنے والوں کا میڈیا ہے اس میڈیا پر بھروسہ کیجیے نائنٹی نائن اس کے اندر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ سب ڈرامہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا یہ جو راسکین علم ہیں بڑے علماء ہیں جو گہری بصیرت رکھتے ہیں جو حالات کی نزاکتوں سے واقف ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا سازش رسی جا رہی ہے اسلام اور مسلمان آدمی صرف ظاہر دیکھتا ڈرامہ کے اندر دیکھتا کہ آدمی مر گیا نہیں ہے وہ کوئی ایکٹنگ کرتا مرنے کا وہ مرتا نہیں ہے وہ بعد میں دوسرے سیریوں میں آتا ہے تیسرے ڈرامے کے اندر آتا ہے لیکن ایک سیدھا ساتھ میں آدمی مر گیا کچھ لوگوں کے آنکھ سے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہتے ہیں آدمی مر گیا دیکھو رونے لگتا آدمی وہ سب جھوٹ رہتا حقیقت نہیں رہتی یہ سب ڈرامے چلتے ہیں یہ ساری حقیقت نہیں ہوتی جو آج عالمی منظر نامہ ہے اس پر بھروسہ مت کیجئے اس میں 99 باتیں جھوٹی رہتی ہیں اور مرچ اور مسالہ لگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے محمد اللہ رحمۃ اللہ کو نصیحت کی توحید سکھائی سننا سکھائی کا یہ توحید ہے یہ جس کے لیے اللہ رب العالمین امبیا کو دنیا کے اندر بھیجا شرک کے خاتمے کے لیے بھیجے کا دین تھا جس کے لیے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ نے جنت جس کے لیے بنائی جس کے لیے جہنم بنائے گی کہ کوئی آدمی توحید پر نہیں ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا نبی پر کتابیں اتاری گئی نبیوں کو بھیجا گیا یہ ساری چیزیں اسی توحید کی خاطر ہوئی ہیں ایک بہترین درس دیا وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے محمد محمد وحب رحمت کے ہاتھ ور بیعت کیا توکی بیعت ہوتی ہے حاکم وقت کے ہاتھ پر جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں امیر ان کے ہاتھ ور بیعت کرنا بیدات ہوتی ہے بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے توکی حاکم وقت ہی حدود کی تنفیذ کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ چاہے کوئی آدمی جیسے مان لیجے زکاة نہیں دیتا ہے اس سے باز بلس کر سکتا ہے گناہ کرتا ہے سزا دے سکتا ہے اگر اس گناہ پر سزا ہے اسلام کے اندر لیکن عالم لوگ نہیں کر سکتے ایسا کسی تنظیم کے ذمہ دار ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کو سزا دیں اس لیے ان کو ان کے ہاتھ اور بیعت کرنا وہ ساری ہیں ہمارے ملکوں کے اندر جماعتیں ہیں جو اپنے پیرو و فقیر اور امیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں یہ بیعت سراسر بداتی بدات ہے یہ بدات جائز نہیں ہے ایک وقت میں ایک ہی بیعت ہوتی ہے ان کے ہاں کئی بیعتیں ہوتی ہیں دخش بندی چشتی سیر وردی قادری صابری صوفیوں کے جتنے طریقے سارے طریقوں پر بیعت لی جاتی ہے ایک وقت میں کئی امیر ہوتے ہیں کئی لوگوں پر انسان بیعت کیا ہوتا ہے جب کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف ایک بیعت ہوتی ہے سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے وہ اس لیے نبی کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا خلفائے راج کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا اور خلفائے کے بعد جب معاویہ خلیفہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ پر جا کر کے لوگوں نے بیعت کیا اس بیعت کا تعلق تقویٰ اور دینداری اور پرہیزگاری سے نہیں ہے اس, اس کا تعلق یہ ہے کہ کرسی کس کے پاس ہے ڈنڈا کس کے پاس ہے اصا اور حکومت کس کے پاس ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا ہو سکتا جس کے پاس حکومت ہو اس سے اچھے لوگ اور دیندار لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہوں جیسے امیر معاویہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ کاتبی وہی بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں لیکن ان سے علم و فضل میں بھی اس وقت صحابہ کرام موجود تھے سب نے جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہم کو چھوڑ کر کے کسی نے جا کر کے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا تھا عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کیا تھا عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کیا تھا سب نے جا کر کے بیت انہیں کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا بیت کیا تھا کیونکہ وہی حاکم وقت تھے تو یہ جو بیعت ہے اس کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ ہوتا تو انہوں نے بےعت کیا محمد عبد الحاب اللہ علیہ نے اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک ایسی مملکت وجود میں آئی جس کی کوششوں کا یہ سمرہ ہے پوری دنیا کے اندر جو آج آپ لوگوں کو توحید و سنت کی سدائے باغ گاہ سنائی دیتی ہے اس کے پیشے اللہ کے فضل کے بعد اگر کسی حکومت کا ہاتھ مملک سعودی عرب ہے اسی کہا تھی۔ یہ آج جو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا توحید کا ایک سنت کا انقلاب آیا سلفی منحص کے انقلاب آیا اس انقلاب کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے مملکتے سعودی عرب کا ہاتھ ہے اسی کے ذریعے سے آج اللہ کے فضل کے بعد مملکت توحید و سنت کی جو آج دنیا کے نقشے پر موجود ہے اس کے پیچھے آپ جیسی ایک خاتون کا ہاتھ ہے یہ خاتون کے ذریعے سے مملکت وجود کے اندر آئی تھی اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اگر اصلاح ہو گئی پورے خاندان کی صلاح ہوگی سارے لوگ تو سنت پر قائم رہیں گے اللہ کے سور سن کے دیش ہے اللہ کلکمرائن وکلکم مسعل تم میں سے ہر آدمی دائی ہے نکبان ہے ذمہ دار ہے ہر آدمی سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور رج فی بیت آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے رائی نکبان اور چروا ہے اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اورات اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا الاکلکمرائن وکولکوم مسولن رییته تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے رائے ہے ہر آدمی سے اس کی دیہا کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہذا ایک بڑی ذمہ داری اپ لوگوں کے کندھوں پر آنے والی ہے یہ جامعہ اپ کی تربیت کر رہا ہے اپ کی اصلاح کر رہا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ صالحین کے فہم کے مطابق آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے ایک آپ کے گھروں میں امانت دی جا رہی ہے اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا پورے خاندان تک پہنچانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ جامعہ کا حق ہے آپ کے اوپر جامعہ اسی وقت خوش ہوگا جب آپ یہ ذمہ داری ادا کریں گے ایک دعوتی اور تربیتی ذہن رکھیے اپنے اندر یعنی کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہماری ذمہ داری ختم ہوگی نہیں ایک دعوتی جذبہ رکھیے ذہن رکھیے کہ اس دعوت کو اس توحید کو اس علم کو ہمیں اپنے سینے سے لوگوں تک منتقل کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں تک اس کو پہنچانا ہے اور ہمیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا لوگوں کو اس کے مطابق تعلیم و تربیت بھی دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کی بنا پر اسلام کے نشو و ہوئی، بھی ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد جا کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، نہ آپ کے پروس کی صلاح ہو نہ آپ کے خاندان کی صلاح ہو نہ اس طریقے سے اور کسی کی صلاح ہو آپ کے والدین نے جو کچھ خرچ کیا اور یہ جامعہ جو آپ اتنا سب کچھ خرچ کرتا ہے ایک اچھے ماحول میں اور ایک مدنی اور بہترین لائق اور فائد اور قابل اساتذہ کی ٹیم جو جمع کر رکھی ہے وہ سب بیکار ہو جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اپنی حد تک محدود رکھیے یہ کم اہلی کم نارا اپنے آپ کو بھی جہان سے بچانا ہے اپنے اہل و حال کو بھی جہان سے بچانا اپنے آپ کو بچا لینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی اہل ویال کے بچانے کی جہنم سے بھی ذمہ داری آپ کی ہے ہماری ہے اگر ہم نے اس کے اندر کوتا ہی کی تو قیامت کی ہماری باز پرس ہوگی ہم سے سوال کیا جائے گا اور بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پہلے سوال ہوگا اولاد سے بعد میں سوال کیا جائے گا ماں باپ کے بارے میں یاد کر لیجیے میری اس بات کو پہلے اولاد سے نہیں سوال ہوگا کہ تم نے ماں باپ کہاں ادا کیا کہ نہیں ادا کیا, کیا؟ پہلے والدین سے سوال ہوگا کہ ہم نے اولاد کی شکل میں تمہیں اور دی تھی ایک امانت اس امانت کا حق تم نے کہاں تک ادا کیا پہلے ماں باپ سے سوال ہوگا یوسم اللہ فی اولاد اللہ کی وصیت ہے پہلے ہمارے ہم سے پوچھا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں کیوں اس لیے کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر نہ صرف شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے ہی عید ہو جاتا ہے اسی لئے اچھے رشتے کی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا دین دار رشتہ تلاش کرو موحد رشتہ تلاش کرو دیندار رشتہ تلاش کرو آپ کے حیدرآباد سے ہمارے پاس سینکڑوں فون آتے ہیں پوچھتے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے اور رشتہ مل رہا ہے ایسا جو قبر پرست غیر منحجی ہیں غیر منہجی ہیں بداتی ہیں کیا وہاں شادی کر لیں بالکل نہیں شادی کرنا ہے اللہ کے طرف سے آزمائش ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ اس کی وجہ سے خود آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور ایک لمبا وقت جو آپ نے جامعہ کے حصار اور ڈر یہاں کے ماحول میں گزارا ہے وہاں جانے کے بعد آپ خود بدل جائیں اور اسی ماحول میں جا کر کے ڈھل جائیں شرک اور بدات اور خرافات کو گھرے لگا لیں ایسا بہت ممکن ہے کیونکہ مرد کا زیادہ چلتا عورت کی کم چلتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی عورت کے اس میں آ کر کے اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے لیکن عام طور پر چونکہ عورت کسی کے ماتحت ہوتی ہے اس لیے مرد کا زیادہ چلتا ہے آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی اس لیے یہ جو امانت ہے آپ کے سینے میں اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اولاد تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے تو سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں اولاد پر ہمارا حق کب ہوتا ہے بڑا ہونے کے بعد جب اولاد بالغ ہو جائے کمانے کے قابل ہو جائے تب ہمارا حق بنتا ہماری اولاد پر ہمارا اولاد کے اوپر کب حق ہوگا ہمارا جب اولاد بالغ ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی لیکن اسی اولاد کا حق ہمارے اوپر شادی سے پہلے عائد ہو جاتا ہے جب پہلے آئے ہوگا تو پہلے سوال کیا جائے گا ہم سے ہماری اپنی اولاد کے بارے میں اس لیے یہ جو سب کچھ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے اس کی قدر کریں اور یہ جذبہ آپ رکھتے ہیں کہ آپ پورے خاندان کی اور سب کی آس کی پورے علاقے کی لوگوں کی آپ سب کی اصلاح کریں گے اور اس طریقے سے سب سب اور توحید اور سنت کی دعوت آپ لوگوں کے اندر پہنچائیں گے یہ جذبہ رکھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے علماء کے اندر یہ شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے یہ علم حاصل تو کر لیے لیکن دعوت کا شوق اور ذوق جو ہونا چاہیے جو کچھ ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی جسے لوگ اپنا راستہ الگ لے لیتے ہیں کوئی کسی میدان میں چلا گیا کوئی کسی میدان میں چلا گیا آپ اگر کسی اور میدان میں جاتے اس میدان میں اپنی چھاپ چھوڑیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آپ تدریسی کے فرائض انجام دیجیے تدریس دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ جو مدارس ہیں یہ فیکٹریاں ہیں یہاں افراد تیار کیے ہیں یہاں دعوت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے یہی سے ہم کو یہیں سے ہمیں ملتا ہے سب کچھ یہ مصدر اور شور سے یہیں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے یہ کان ہے یہ سونے کی کانیں جیسے ہوتی ہے علماء کی کانیں یہاں پر طلبہ کی تربیت کی جاتی ہے یہ چاہے تربیت کا میدان ہو خطابت ہو یا اس طریقے کے جو بھی میدان ہو یہی سے افراد ملتے یہیں سے لوگ دین کی دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو تدریس ایک مقدس فریضہ ہے دعوت کا بہترین انداز ہے یہ اس لیے کہ ایک عالم دائی بھی پیدا کر سکتا ہے مبلک بھی پیدا کر سکتا حاکم اور بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن ایک ہاکم اور قاضی عالم نہیں پیدا کر سکتا یہ لما وہ نہیں پیدا کر سکتا ہی. یہ جو حاکم اور قاضی اور دائی اور مبلک پیدا کرتے بناتے ہیں یہ علماء بناتے مدارس بناتے ہیں اور ایک دائی اور ایک عالم اور ایک حاکم کسی کو عالم اور دائی نہیں بنا سکتا یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے آٹے میں نمک کے برابر تو الحمد آپ لوگ یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا آپ یہی ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آج اس شرک کے اور بدات و خرافات کے ماحول میں تو و سنت کی روشنی کو میں بکھیرنا ہے اس کو عام کرنا ہے لوگوں تک اسے پہنچانا ہے جو علم آپ کے سینے میں سینے کے اندر سے محفوظ مت رکھیے حضرت رضی اللہ عنہ کے ایک پڑوسی تھے ان دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن آپ جائیے گا علم حاصل کرنے کے نبی کے پاس ایک دن میں جاؤں گا جب آپ علم حاصل کر کے آئیے تو آپ مجھے بتائیے گا جب میں جاؤں گا جو حدیثیں مجھے معلوم ہوں گی وہ آگر کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے لوگوں نے علم سیکھوں سے لوگوں تک پہنچایا ایسے دین نہیں فیلا ہے کہ ہمیں علم مل گیا روشنی مل گئی روشنی کو ہم نے اپنے اندر محفوظ کر لیا خلاص دنیا کہیں بھی جائے ہمیں کیا لینا دینا نہیں اسلام کی اشاعت اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے اسلام کی نصور اشاعت بڑی محنت اور مشبت کے بعد ہوئی ہے محنت کرنا پڑے گا آپ کا حق پر ہونا۔ یہ کافی نہیں ہے حق کی نشر و اشاعت کے لیے حق کی و اشاعت کے لیے محنت کرنا ضروری ہے یہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے حق خود بخود نہیں پھیلے گا اگر حق خود بخود پھیلتا تو انبیاء کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صحابہ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سب حق پر تھے حقی پر نہیں تھے بلکہ حق کے لیے معیار ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں وہ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے محنتیں کی گھر چھوڑا اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تکلیفیں دی گئی ہفشا کی طرف ہجرت کیا انہوں نے دو دو بار کیا کچھ نہیں کیا ہمارے نبی کو قدر کرنے کی سازش کی گئی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتے ہیں اور وہاں کے بعد وہاں سے بھی اسلام کی نشر و شاعد کے لیے محنتیں کرتے ہیں نبی ہیں یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن نہیں کیا اللہ رب العلامی نے دنیا کا نظام یہ اللہ نے بنایا ہے آپ محنت کرو گے تب اس کا پھل ملے گا نہیں محنت کرو گے پھل نہیں ملے گا کافر محنت کرے گا تو اس کو اس کا پھل ملے گا دنیا کے اندر وہ اللہ آ, انسان کے لیے ہوئی جو محنت کرتا کوشش کرتا ہے تو نہ کہ ہم تو حق پر ہیں خلاص کافی ہو گیا حق ہم نے پا لیا ہمیں مل گیا اور علم حاصل کر لیا کافی نہیں یہ ضروری ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں ہمارے بھی سوال کیا گیا کہ اسلام کی نشر و شاعت کیسے ہوئی کہا ایک آزاد سے اور ایک غلام سے ہوئی ہے ایک غلام اور ایک آزاد غلام مراد زید بن ہارشہ اور آزاد سمراد ہنستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسلام اور توحید کی روشنی ملی یہ نہیں کہا کہ خلاص دنیا شرک کے اندر ہے کچھ بھی کرے ہم کو کیا لینا دینا نہیں جو دس صاحب کرام جن کو ہمارے نبی نے ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر کے جنت کی بشارت دی ان دس صحاب کرام میں سے چھ صحاب کرام ہستے ابوکر صدیق کی دعوت کا نتیجہ ہیں ان کی دعوت سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہم نے کتنے لوگوں کو دعوت دیا کتنے لوگوں نے ہماری دعوت پر شرک چھوڑا ہے بیداج چھوڑا ہے چھوڑا, کفر چھوڑا. ہم اپنے گردے, اپنا اپنا خود محاصرہ کریں خود دیکھیں کہ ہم نے کہاں تک اس کے لیے محنت کی ہے تو محنت اولین شرط ہے ابھی آپ جامعہ میں یہاں محنت کیجئے یہ سب علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان علماء کے کی قدر کیجئے ان کا ادب احترام کیجئے اور ان سے علم حاصل کیجیے یہ زینت ہے دنیا کی اور یہ ہمارے لیے اللہ ابراہمن کی طرف سے نعمت ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا حاصل کرنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے یہ ان کے بغیر دین حاصل نہیں کر سکتے آپ خود بخود پڑھ کر کے کتاب نہیں حاصل کر سکتے ہاں اس مرحلے کو پہنچ جائیں گے تب آپ حاصل کر سکتے ابھی آپ محتاج ہیں علماء کے علماء کے بغیر جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہوتا اس کا استاد ابلیس ہوتا ہے اور ابلیس سب کو گمراہ کرتا ہے کتابیں پڑھ کر کے آپ یہاں ہیں کتابیں پڑھیے مطالعہ کیجئے جو بات نہ سمجھے, ولما بیٹھے ولما سے پوچھئے اس کو. خود کی کوشش مت کیجیے آپ پڑھ رہے ہیں بھی اس مرحلے سے ہاں اگر اس مرحلے میں آپ آ ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں پڑھیے جو نہ سمے پوچھیے وہ لیکن آج حال کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا یو اور فیس بک سے علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دائی بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں اس اسٹیج لگا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں جبکہ قرآن کی ایک آئے بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے وہ قرآن کی اور ایک حدیث کا صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے اور ایک اسٹیج لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ ولما کو پیچھے چھوڑ دیتے کہتے والما کوستے کہ علما کچھ نہیں کرتے ارے بھائی والما تو یہ فیکٹریوں کے ذمہ دار ہیں علما ہی تو بناتے ہیں سب کو آپ کہتے علماء کچھ نہیں کرتے یہ اگر مدرسے ہمارے نہ رہیں سلفی اہل حدیث مدرسے تو دنیا کے اندر شرک اور بداخی غالب آ جائیں گے الحمدللہ ٹوٹی ٹوٹی جو بھی ان کی محنتیں ہوتی ہیں میں تو اس سے پہلے بھی کہا آج بھی اور جب تک زندگی رہے گی یہ بات کہتا رہوں گا وہ یہ کہ مسلک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کے لوگ توحید اور سنت کی نشر میں شرک اور بداخ کے میں اور مرج سلب کو دنیا کے اندر عام کرنے میں اگر ان کا ساتھ دنیا کے اندر پائے جانے والی جماعتیں دیں تو دنیا کا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے جو شرک اور بداعت کا دائرہ کم ہو سکتا ہے لیکن سب معارضہ کرتے ہیں سب معردہ رویہ اختیار کرتے ہیں یہی واحد جماعت ہے جو کھل کر کے تود خالص کی دعوت دیتی ہے سنت صافیہ اور سنت صحیح اور خالصہ کی دعوت دیتی ہے سرف سارا کے عقیدے اور منحص کے مطابق یہی واحد جماعت ہے اور کوئی جماعتیں دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی اس جماعت کے اعلیٰ لہذا یہ اگر سارے لوگ مل کر کے کوشش کریں تو, تو, تو سنت دنیا کے اندر عام ہو سکتی ہے لہذا ہمارے بھی نے فرمایا کہ دو لوگوں سے اسلام کی نشر و ہوئی ایک زید بن ہارشہ اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ کو جو علم بلا علماء کے ذریعے سے یہ واسطہ ہمارے لیے امام شاطی کے اللہ علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ علماء معتبر نہیں ہے رجال حق معتبر ہے لیکن یہ بھی حق ہے کہ اس حق کو جاننے کے لیے علما واسطہ ہیں یہ بھی حق ہے اس لیے اگر کسی عالم کی بات و حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات نہیں لی جائے گی اور یہی ای تمام ایما نے ہم کو تعلیم دیا ہے چاروں اماموں نے اور باقی اماموں نے سب کی تعلیم یہی تھی سہال مذهبی۔ یا میری بات اگر خلاف کتاب و سنت کے میری بات کو دیوا پہ مار دینا و حدیث کی بات کو لے لینا یہ سب امام نے ہی تعلیم دی ہے ہر امام نے دی ہے اگرچہ لوگوں ان کی تقلید کرنا شروع کر دیا اور ان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیا چاہے ان کی بات کران و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ اماموں کی تعلیم نہیں ہے یہ اماموں کی تعلیم کے خلاف ہے یہ ہر ایک کی تعلیم ہے یہ کہ صحیح ہمارا مذہب ہے ہر ایک نے اسی بات کی تعلیم دی ہے جی ہاں تو اس طریقے سے یہ سب کا مذہب اور یہی ہے کہ صحیح ہمارا مذہب ہے اور اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے تو امام سات بھی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ حقی ہی معتبر ہے لوگ معتبر نہیں ہیں لیکن یہ بھی حق ہے یہ بھی جان لو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو گرے میں باندھ لو کہ حق کو علماء کے بغیر واسطے کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا اور یہی واسطہ ہے ہمارے لیے اللہ کے دین کے حاصل کرنے کا انہی کے ذریعے سے دین سیکھا جائے گا جو ہمارے علماء حق ہیں جو علماء ربانین ہیں کے صلاقد اور منحص کے مطابق جو علم حاصل کرتے لوگوں کو علم دیتے یہی مر جاؤ مزد ہیں انہیں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے گا ان کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور راستے سے آپ علم حاصل کریں گے گمراہ ہو جائیں گے یہ واسطہ ہیں. اسی اللہ رب المین نے دین کو واسطے سے بھیجا ہے دین کو اللہ رب الم نے جبیل امین کے ذریعے سے نبی پر نازل کیا نبی نے صحابہ کو بتایا صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا صحابہ نے کو بتایا تابعین نے تابعید تابعین کو بتایا یہ جماعت کی جو تربیت کی نبی نے اور جس جماعت کی جنت کی نبیت تو بشارت سنائی گئی یہ جماعت اسی, اسی کی تربیت یافتہ ہے اور اسی کی ایک قلی ہے سلسلہ ہے یہ جو آگر کے جنہیں آج کے دور میں اہل ادیس اور سلسلی کہا جاتا ہے اسی راستے پر قائم ہی رو لہذا واسطہ ضروری ہے ان کے بغیر آپ کو حق نہیں مل سکتا اس دور کے ایک عظیم امام ہے علامہ اور سارے شیک سال فوجان ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ایج کے درد دے رہے تھے اور وہ او کتاب کی شکل میں موجود ہے اس کے اندر بیان کیا کہ ایک آدمی سہی بخاری پڑھ رہا تھا سعید بخاری پڑھتے پڑھتے حدیث آئی کے سامنے کہ الحبت السودا دواؤں من کو لے دائیں یہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی حبت السودا کلونجی بلیک شیٹ کالا دانا یہ کیا ہے یہ ہر مرض کی دوا ہے ہر بیماری کی دوا ہے. وہ بشارہ ولما سے تو مرتبط نہیں تھا ولما سے اس حدیث کو سمجھنے کی اس نے کوشش نہیں کی اور حدیث کو اس نے غلط پڑھا کیا پڑھا الحبت سودا کے بجائے الحیتا پڑھا ایک نقطے کا اضافہ کر دیا اور کہا الحت السودا کالا سانپ حیا کہتے صاحب کو کالا صاحب ہر بیماری کی دوا ہے نبی کی حدیث نبی پر ایمان سوچا کہ نبی شادی کے مزدور ہے نبی نے جو فرما دیو پر آقے. وہ باہر گیا کالا اس کو مارا مار کر کے کھا لیا مر گیا, ہو. تو مر گیا ہو. اس لیے کہ بغیر عالم کی طرف رجوع کیے ہوئے اس نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی اس لیے علما مرجا ہے ہمارے لیے مصدر ہے ہمارے لیے ان سے سیکھنا ہے سوشل میڈیا سے نہیں سیکھنا یہ سوشل میڈیا پر گمراہی زیادہ ہے حق کم ہے اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کیا آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا نیٹ سے اور یوٹیوب سے فیس بک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں مت کودیا آپ اس میں جو کودتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے مناج اور ایسا